پھر جب آگ کے پاس حاضر ہوا ندا کی گئی امدان کے دہنی کناری سے برکت والے مقام میں پیر سے کے اے موسا بے شک میں ہی ہوں اللہ رب سارے جہان کا